بسم اللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاه والسلام علیک یا رسول الله وعلی الک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاه والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی الک واصحابک یا نور اللہ دلوں کو جلا بخشنے والا عشق کے رسول میں جھوانے والا اعلی حضرت سے محمد بڑھانے والا سلسلہ نغمات رضا لے کر ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں کیا بات ہے نغمات رضا کی خد اعلیٰ حضرت اپنے کلام میں لکھتے ہیں گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا گونج گونج اٹھے ہیں نغماتے رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں اسلامی بھائیوں آج کے سلسلے میں ہم کنٹینیو کریں گے ہم تسلسل کے ساتھ آج یہ دوسرا سلسلہ کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے سلسلے میں ہم نے کلام رضا کا ایک شاہکار کلام سنا تھا اور وہ کلام تھا بھینی سوہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاںلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے آج اسی کلام کے کچھ اور اشار بھی سننے ہیں اور اس کی کچھ تشریح اس کی کچھ شرح سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی یاد رہے ہم نہیں جانتے امام عشق کو محمد اعلیٰ حضرت کا اپنے اشار میں کیا معافی ضمیر تھا کیا ان کا اس بارے میں مفہوم تھا مگر ہم علماء اہل سنت نے جو شرح کلام رضا لکھی ہے اس سے کچھ برکتیں لے کر آپ تک پہ پہنچانے کی کوشش کریں گے یاد رہے یہ کلام ہم سب کو سوئے مدینہ لے جا رہا ہے اور مدینہ منورہ کی بڑی پیاری پیاری باتیں بتا رہا ہے آئیے اس کلام کے اب مزید کچھ اشار سنتے ہیں یہ گھر یہ در اس کا ہے جو گھر در سے پاک ہے مشداہ بے گھروں کے صلاح اچھے گھر کی ہے لفظ گھر کو چار بار استعمال کرنا ویسے تو نعت میں یہ الفاظ کہاں استعمال ہوتے ہیں مگر کمال دیکھے آلادت کا ایک بار نہیں چار بار استعمال کیا اور کمال انداز میں استعمال کیا اس کا ایک معنی تو یہ بن سکتا ہے کہ یہ کعبہ مشرفہ کی طرف اعلیٰ حضرت کا تصور گیا کہ یہ گھر یہ در در کہتے ہیں دروازے کو یعنی کعبہ مشرفہ کا دروازہ بھی ہے تو یہ گھر یہ در اس کا ہے جو گھر در سے پاک ہے یعنی میرے اللہ کا اللہ رب العزت تو گھر در سے پاک ہے نا لیکن کعبہ اللہ کا گھر کہا جاتا ہے کعبے کے دروازے کو اللہ کی رحمت کا اور رحمت کا دروازہ کہا جاتا ہے تو یہ گھر یہ در اس کا ہے جو گھر در سے پاک ہے لیکن پھر آگے کیا فرما رہے ہیں کہ مجدہ ہو بے گھرو یعنی خوشخبری ہو اے بے گھرو یعنی جو مسافر ہیں جو زائرین ہیں جو دور دور سے آئے ہیں تمہیں مبارک ہو کیونکہ تم سب کو صلاح یعنی پکار ایک آفر کہاں کی ہے اچھے گھر کی ہے اب اس سے مراد مدینہ منورہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں حاضری دے دی اور مدینہ شریف جانے کی تمہیں ایک خوشخبری مل رہی ہے اور دوسری اس کی ایک شرح یہ بھی بنتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو کعبے کا طباف کیا حج کیا برکتیں لوٹی اب تمہیں جنت میں ایک اچھے گھر کی صلا دی جا رہی ہے کیونکہ جو حج کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی جنا ہو لیکن کمال موتی کی طرح الفاظ آل حضرت لکھے ہیں کہ سنو یہ گھر در یعنی یہ کعبۂ مشرفہ اور اس کا دروازہ یہ اس کا ہے جو گھر در سے پاک ہے خوش خبری ہو مجھدا ہو بے گھروں کے سلاح اچھے گھر کی ہے تصور کعبہ اور تصور رحمت الہی میں ڈوب کر درائے شیر کو سنیے یہ گھر یہ در اس کا ہے جو گھر در سے پاک ہے مجدا ہو بے گھروں کے صلاح اچھے گھر کی ہے اچھے گھر کی ہے یہ گھر ش گھر ہے تلا ش گھر کی ہے اب ایسا لگتا ہے کہ کو محبت اعلی حضرت گویا تصوری تصور میں مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں بہت کابے کی بات کی کعبے کی بہت خوبصورت چیزوں کی بات کی اب مکۂ مکرمہ کے بعد مدینہ طیبہ کا تذکرہ کس پیارے انداز میں ممبد خزرہ میں کون کون مکی ہیں اللہ اللہ اللہ ذرا غور کیجیے محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ اتی کو عمر کی ہے ازائرو پتہ ہے کہاں پہنچے ہو یعنی اس گمبد خزرہ کے اندر سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رب عرش کے محبوب ہیں جو عرش کا مالک ہے اس کے محبوب کا مزار پر انوار ہے اور آپ کے پہلو ہی میں آپ کے برابر ہی میں کس کا مزار ہے پہلو میں جلوہ گاہ یعنی جلوہ لٹانے کی جگہ کس کی ہے عتیق عمر کی ہے عتیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک لقب ہے یعنی آزاد کیا ہوا آزاد یہ آپ کا لقب اتیق اور عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پیارے آقا علیہ اسلاتو اسلام کے بڑے قریبی ساتھی میرے آقا کے ساتھ ہی موجود ہیں تو اے زائرین تم سوچو کہاں پہنچ گئے ہو اب گمبد خضرہ کا تصور جمع کر ذرا اس کو سمجھیے محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں پہلو میں جلوا گاہ اتی کو عمر کی ہے محبو بی اس سب کی ہے ہاں لو میں جل بگا کو عمر کی ہے حضرت امام عشق کو محبت کی شاعری کو پڑھیں تو آپ کا قرآن پر آپ کی قرآن کی تفسیر پر عبور کیسا ہے نظر آتا ہے حدیث پر کیسی گرفت ہے اور کیسی نظر ہے وہ نظر آتی ہے اور پھر نہ صرف قرآن و حدیث بلکہ بہت سارے علوم دینی بلکہ وہ علوم بھی جس کو ہم سائنسی علوم کہتے ہیں اب جو شیر ہے وہ علوم جو نجوم ہے علوم فلکیات کا ایک شاندار جو ایگزامپل ہے ایک شاندار مثال ہے اعلی حضرت فرماتے ہیں سادین کا کران ہے پہلوے ماہ میں جرمٹ کیے ہیں تارے تجلی کمر کی ہے تھوڑا سا مشکل شعر ہے لیکن اگر اس کو سمجھیے تو اعلیٰ حضرت کی فصاحت اعلی حضرت کی جو علوم پر نظر ہے وہ سمجھ آتی ہے سادین کہتے ہیں دو سیارے جن کو بابرکت کہا جاتا ہے یعنی زہرا اور مشتری ان یعنی ان دو سیاروں کا ایک برج میں جمع ہونا یہ سادین کا کران ہے اچھا پہلو ماہ یعنی چاند کے پہلو میں پڑوس میں اور جھرمٹ کہتے ہیں ہجوم اچھا تجلی کمر کی یعنی چاند کی روشنی اب ذرا شیر کو سمجھیے اس کے معنی یہ بنتا ہے کہ دو سیارے یعنی جو مبارک سیارے ہیں زہرا اور مشتری ان کا کران یعنی وہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور یہاں سادین سے مراد کون ہے یہ زہرہ اور مشتری کس کو مثال دی یعنی صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور فاروق اعظم کس کے پہلو میں ہیں نبی پاک علیہ اصلاۃ والسلام کے پہلو میں موجود ہیں یعنی یہ دو, دو سیارے کران کیے ہوئے ہیں یہ بڑا مبارک موقع ہوتا ہے اب یہ دونوں کس کے قریب ہیں پہلو ماہ میں ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں جھرمٹ کیے ہیں تارے میرے آقا کے روزے پر ہر وقت جو ہے وہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو فرشتے گویا ستاروں کی مانند ہیں اور انہوں نے تجلی کمر کی ہے میرے آقا چاند کی مانند ان کے درمیان جگمگا رہے ہیں یعنی سدی کے اکبر بھی موجود ہے عمر فاروق بھی موجود ہیں رشتے جھرمٹ کیے ہوئے ہیں دربار مصطفیٰ کی شان کیا ہے ذرا سوچو اور اس میں مدینے کا چاند جگمگا رہا ہے سبحان اللہ علم, علم اور ان استعاروں کو ان اگزیمپلز کو کس انداز میں استعمال کیا یہ فقط کمال ہے امامش کو محبت اعلیٰ حضرت کا اب ذرا اس تصور میں شیر کو سنیے سادین کا کران ہے پہلو ماہ میں جرمٹ کیے ہیں تارے تجلی کمر کی ہے کیا شاندار بات بتا رہے ہیں احادیث میں علماء کرام کی کتابوں میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ اصرات اسلام کا روزہ وہ ہے جہاں ستر ہزار فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں یعنی اثر تک ان کی حاضری رہتی ہے پھر اثر کے بعد یہ ڈیوٹی چینج ہوتی ہے پھر ستر ہزار فرشتے آتے ہیں اچھا اب ان کی ڈیوٹی کیا ہے اب ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ نبی پاک کے در پر حاضر ہوں آپ کی مدہ سرائی کریں آپ پر درود و سلام بھیجیں اور کیا خوبصورت حال حضرت نے کہیے کہ لفظ استعمال کیا بندگی ظلف و رخ بندگی کہتے ہیں ڈیوٹی ان یعنی کی ڈیوٹی کیا ہے کہ نبی پاک کے چہرہ انور اور مبارک زلفوں کی تعریف بیان کریں یہ تعریف بیان کرنے کی ان کی ڈیوٹی ہے کہ صبح بھی ستر ہزار آتے ہیں شام بھی ستر ہزار آتے ہیں یہ تین چار اشار ہیں اس کے معنی میں ایک ساتھ بیان کر دیتا ہوں اور پھر ان تینوں چاروں اشار کو ایک ساتھ آپ جب سنیں گے تو لطف دبالا ہو جائے گا کہتے ہیں جو ستر ہزار صبح ہیں ستر شام یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے یعنی ان کی ڈیوٹی جو ڈبل گھنٹے کی ہے اس طرح ان کی ڈیوٹی پوری ہوتی ہے کہ ستر ہزار صبح آتے ہیں ستر ہزار شام آتے پھر فرماتے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے رخصت ہی بار گاہ سے بس اس قدر کی ہے کیونکہ جو ایک بار آ جاتا ہے زندگی میں دوبارہ اس کو حاضری نہیں ملتی اس کو اتنی ہی حاضری کی اجازت ہے، اتنی ہی رخصت ہے اس کے پاس اچھا پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی بار کیوں حاضری ملتی ہے فرماتے ہیں اچھا ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دوبارہ حاضری کیوں نہیں ہوتی تڑپا کرے بدل کے پھر آنا کہاں نصیب بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے ارے یہ وہ در ہے جہاں اے اے پرندہ بھی بغیر اجازت کے اپنا پر نہیں مار سکتا وہ تڑپتے رہتے ہیں کہ پھر کب آئیں گے مگر ایک ہی بار حاضری ملتی ہے اور اس کی وجہ بتاتے ہیں آلات حضرت کہ یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے اللہ رب العزت کے فرشتے اتنے ہیں ٹرائی ٹو امیجن سمجھنے کی کوشش کیجیے اللہ کے فرشتے کتنے ہیں کبھی ہی کیلکولیٹر لے کر بیٹھیے گا کہ اگر ستر ہزار صبح حاضری دیں ستر ہزار شام حاضری دیں تو ایک دن میں کتنے فرشتوں کی حاضری ہو گئی ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتے اب پیارے آکال کو دنیا سے پردہ فرمایا تو ایک دن میں اگر ایک فرشتے ہیں تو ایک مہینے میں کتنے فرشتوں نے حاضری دی ایک سال میں کتنے فرشتوں نے حاضری دی چودہ سال میں کتنے فرشتوں نے حاضری دی آپ کا کیلکولیٹر آپ کا کمپیوٹر سب جواب دے جائے گا اور ابھی تو یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا تو یہ جو بدلیاں کیوں ہوتی ہیں کیوں ایک بار حاضری ہے اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں حضرت اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ سب کو حاضری دینی ہے اور نبی پاک کا در تو کسی کو مایوس نہیں کرتا نا تو یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے کروڑوں رہ جاتے اگر یہ بدلیاں نہ ہوتی اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے ارے یہ بارگاہ تو وہ ہے جو سب کے لیے مرحمت کرتی ہے سب کے لیے رحمت والی سرکار ہے تو سارے فرشتے حاضری دے دے اس لیے یہ نظام بنایا گیا اب سنیے اب اگلا جو شعر ہے وہ ایمان تازہ کر دیتا ہے کہ معصوم فرشتے معصوم ہے فرشتے گناہ نہیں کرتے یا ایک شرح مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ معصوم جو ہے یا تو فرشتوں کو کہا جا سکتا ہے یا انبیاء کو ہم جو کہتے ہیں بچہ بڑا معصوم ہے یہ بندہ بڑا معصوم ہے تو معصوم فرشتے ہیں مگر زندگی میں ایک بار باری مل رہی ہے معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار بار مگر اے گناہ گاروں تم آسی بھی ہو تم گنا بھی کرتے ہو مگر تم کو صلاح کتنی پیاری ہے تم کو آفر کتنی اچھی ہے کہ ایک درمہ کے لیے چھ گھنٹے یا بارہ گھنٹے کے لیے نہیں بلکہ آقا کے در پر آؤ اور عمر بھر رہ جاؤ وہاں سے پھر بھی تمہیں نہیں نکالا جاتا نبی یہ پاک کی طرف سے جو آفر ہے کہ آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے اب ان تمام اشعار کو اس تصور میں ذرا سنیے میں ایک بار نثر میں پڑھتا ہوں اور پھر ان شاء اسلامی بھائی اس کو ترج میں پڑیں گے اللہ کریم مجھے اور آپ کو مدینہ پاک کا شوق بھی عطا فرمائے اور اس دربار کا ادب بھی نصیب پڑی ستر ہزار صبحوں ہیں ستر ہزار شام یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے رخصت ہی بار سے بس اس قدر کی ہے تڑپا کریں بدل کے پھر آنا کہاں نصیب بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے یہ بدلیاں نہ ہوں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 that those are on قدر کی ہے ترپا کرے بدل کی آس جا تاج دارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شعر اعلی حضرت کی شاعری کا لطف اٹھائے سمجھیے تو صحیح کیا بات کر رہے ہیں تاجداروں سے تاجدار جو ہوتے ہیں نا بادشاہ ان کے پاس بڑی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں بڑی فرحت والی بڑی راحت والی اور بڑی جس کو آپ کہیں کہ ایش و عشرت والی چیزیں ہوتی ہیں اعلیٰ حضرت اچھا اب جو تاجدار خواب دیکھے گا وہ کس چیز کا خواب دیکھے گا اس سے بھی کوئی اعلیٰ چیز یعنی کا خواب تو یہ ہوتا ہے نا یار اس آدمی جیسا میرے پاس کچھ ہو جائے لیکن جو امیر اور تاجدار ہوگا وہ اس سے بھی اعلیٰ چیز کی خواب دیکھے گا آلہ عادت کیا کہتے ہیں ایج تاجداروں ابھی خواب نے بھی دیکھیے وہ چیز کون چیز جو آج جھولیاں میں گدایا نے در کی ہے لوکریزن ایک طرف تاجدار ہے دوسری طرف نبی پاک کے در کے گدا ہے جو جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں سرکار کے در پہ ان کی جھولی میں جو چیزیں ہیں وہ تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان تازہ کر دیتے نبی پاک کے گدا کو وہ کچھ ملتا ہے جو تاجدار خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا اور سچی بات یہ ہے اس کے رسول جو ہے نا یہ پیسوں سے نہیں ملتا درد مدینہ اس کو کسی قیمت کے تحت تولا نہیں جا سکتا نبی پاک کا سچا عشق جس کے پاس ہے بادشاہ تو تصور کرتا رہے پیارے آکا کہ در سے جو کچھ خیالات ملتی ہے اور شاعر لکھتا ہے نا پر وہ تھوکتے نہیں ہیں۔ تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں اب ذرا اس عطائے اور اس برکتوں کو ذہن میں رکھ کر شیر کو سنیے اور اپنے ایمان کو اور تازہ کیجیے کیوں تاج داروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شہ جو آج جھولیوں میں گدا یا جھولوں میں اگلا شعر دیکھیے پہلے مدینے کا شوق دلاتے ہیں اور آپ سمجھا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کے جانا نہیں یہیں رہو بلکہ یہیں مر جاؤ جی ہاں مدینے میں مرنے کی جو یو سمجھیے دعوت دی ہے نا جو انکریجمنٹ کی ہے نبی یہ پاک علیہ سرات اسلام خود فرماتے ہیں حدیث پاک کا مضمون تم میں سے جن سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اب ذرا اس حدیث کو ذہن میں رکھیے اور اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنیے کیسی تشریح ہے اس حدیث کی اعلیٰ حضرت فرماتے تیباب میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند ٹھنڈے یعنی اطمینان کے ساتھ آنکھیں بند کر لو اور بے فکر ہو جاؤ مر گئے نا تحباب میں شفاعت نگر کی ہے یہ نبی پاک علی سلاسلام کی تمہیں شفاعت دلا دے گی تو مدینے آنے والوں مدینہ چھوڑ کے نہ جاؤ بلکہ یہیں رہ جاؤ اور یہی اپنا جو ہے وہ آخری وقت گزار لو اور سرکار کے قدموں میں جان دے دو جان دے دو واد دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا تو کیا لکھتے ہیں تیباب میں مر کے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے اسلامی بھائیوں آج دوسرا حصہ بھی ختم ہوا مگر یہ کلام کمال کلام ہے تقریباً تریسٹھ اشعار ہیں انشاءاللہ اگلے سلسلے نغمات رضا میں اس کلام کا جو آخری حصہ ہے وہ بھی سنیں گے جب تک کے لیے اعلیٰ حضرت کے کلام سنتے رہیے اپنے دلوں کو اش کے رسول میں مہکاتے رہیے مدری چینل دیکھتے رہیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم